بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ علیہ و رحمۃ الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سکن معصومہ میں مجھے تمام خارہ نگرمی کو شموسن سلام علس کرتا ہوں <تصفح> شکر باب صلاح دس نمبر پندرہ <تصفح> صبح نمبر بیالیس اور ستر نمبر طالباً آٹھ اٹھویں ستر بن رہا ہے اب حضرات والے کا نوطا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں <تصفح> اس میں نماز میں کل جو ہے نماز کے پردے کے حوالے سے آپ لوگوں کو بیان کیا تھا کہ ایک اہم بات جو جاننا بھی ضروری ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ آج کل جو ہے لباس عام طور پر خواتین کے لباس پتلا آتے ہیں بارش آتے ہیں اس میں اندر جسم نظر آتا ہے کچھ تو شراخ سورا, سورا کیا ہوئے فیشن کے لیے ہاں جی تو یہ لباس جو ہے آپ اس میں اگر ایسی قمی شلوار پہنا ہو خصنقامی استوش کے اوپر جو ہے آپ ضرور جائے کوئی بڑا چادر پہن کے اس میں نماز پڑھیں تاکہ آپ کے نماز کا پردہ پورا پورا ہو اور خواتین کو خاص طور پر جہاں پورے جسم کا ڈاننا ضروری ہے نماز میں اس کے سر کے بالوں کا ڈاننا بھی ضروری ہے اور جسم میں شامل ہے اور صرف جو استثناء ہے آپ کا چہرہ ہاتھوں کے کلائیں اور پاؤں جو ہے وہ استجنا ایک سے نیچے اس پر اگر کوئی لباس نہ ہو تو کوئی حرش نہیں ہے اس کو ڈاننا واجب نہیں اس کے علاوہ باقی پورا جسم ڈاننا واجب ہے اب آگے بدن اور کپڑے کے پاک ہونا یہ بھی شرائط میں سے ہے ہر نماز میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے بدن اور کپڑا پاک ہو تو شاہ سطح علیہ رحمان من شرائط ہر نماز کی شرائط میں سے ایک یہ ہے تہارت بدن آپ کا پورا جسم پاک ہو وہ سو اور لباس بھی جو آپ پہنتے ہیں وہ بھی پاک ہونا شرط ہے اور یہ ایک شرط ہے مختصر جامع طور پر جس کا آپ نے میں حیال ہے ہاں جی آپ کا جسم برا پاک ہو اور آپ کا لباس برا پاک ہو اس پر کسی قسم کے ناپاک چیز سے نہ ہو یہ شرائط میں سے ایک تیسرا شرط آگے فرماتے ہیں آگے پھر اس چیز کے ذیل میں کچھ مختلف چزیات بین فرمانیں اب ہر ملیں و لوش تباء صوبن طاہر بے آپ کے پاس جو ہے دو دو جوڑے قمیص ہیں یا دو قمیص ہیں اور جی اور آپ کے یقین ان میں سے ایک پاک ہے ایک نجیس ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کون سا پاک ہے کون سا نجیس ہے تو اسی صورت میں جو ہے ان دونوں لباس کو آپ نماز میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں واہ جب اتار کما واضح ہو ان دونوں کو چھوڑ دیں پھر صلاحیں نماز میں نماز میں دونوں کو نہیں پہن سکتے ہیں حتیٰ یا ہمیں یہاں تک کہ جس کو بھی آپ پہنا ہے اس کو دوہ لیں دوہ کر پاک کر کے یقین کے ساتھ پاک ہونا ضروری ہے ہاں یہ جی مشکوک پاک کافی ان نہیں ہے پاک ہو سکتا والا کافی نہیں ہے یقین ان پاک ہو اس لیے اگر دو لباس میں سے ایک نجی سے کون نجیے سے کون پاک کے پتہ نہ ہو تو دونوں کا استعمال نماز میں جائز نہیں ہے جب تک اس کو پاک نہ کیا جائے خب یہ اس کا اصل حکم آگے کو ایک نے فرماتے ہیں وہ فضے کے لواقت لیکن واقع تنگ ہو ہاں نماز کے لیے تو یجوج جو تحریر تو جیسے کہ آپ اس لباس میں ہاں تاخیر کریں کہ کون سے لباس نجی سے اس کا کون سا حصہ نجی سے اس میں معلومات کرنے کی کوشش کریں اس کو صحیح دقت سے دیکھا پھر کما ذات تیق کرنا پھر اگر آپ کو یقین ہو جائے بن نجاست مؤذین ایک حصہ اس لباس کا من بدن اس کے آپ کے جسم کا اور سو بھی لباس کا آپ, آپ کو یہ یقین ہو جائے اس لباس کا کچھ حصہ یہ نجس ہوا ہے اما ولم یارف ہو لیکن میں آپ کو پتہ نہ چلے بے اے نہیں ہاں یہ حصہ معین ہے مثلا اگلا دامن نجس ہوا ہے یا پچھلا دامن نجس ہوا ہے یا دائیں آستین یا بائیں آستین مثلا یا نجس ہوا یہ آپ کو پتہ نہ چل رہے. یعنی یہ یقین ہو اس کا ایک حصہ ناپاک ہوا ہے لیکن کون سے ایسا ناپاک ہوا ہے یہ پتہ نہ چلے تو پھر وہ جب غسل لجمیں پھر تو اس پورے لباس کو نماز میں دہ کر استعمال کرنا واجب ہے جب آپ کو معین تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کے کون سے ایسا ناپاک ہوا ہے تو اس کو آپ کو پورے کے دخ ناپ پر واجب ہے دو یہ بغیر آپ اس کو اس نماز میں استعمال نہیں کہہ سکتے پھر فرماتے ہیں لیکن وافی قلت علما ہے لیکن اگر آپ کے پاس پانی کم ہے تو وہاں فرماتے ہیں ان غسلہ بعض المضنوم آپ کو اس کوئی شک ہو رہا ہے کہ یہ حصہ ناپاک ہوا ہوگا اس پہ گمان زیادہ ہو رہا ہے مثلا یہ دھائیں دونوں آستین میں سے ایک ناپاک ہوا ہے اس کے پر آپ کو گمان جاتا ہے یا جو ہے اگر اگلا دامن ناپاک ہوا ہے مثلا اس پر آپ کو گمان زیادہ ہے تو اسی جس حصے پر زیادہ شک ہے کو مانے کے یہ حصہ ناپاک ہوا اسی کو دوہ لیں تو پھر یہ جو سلات ہوئی پھر اس لباس میں نماز جا سکوں کہ پانی کمی ہے پورا دوہنے کا ہمیں اس کا کچھ حصہ ناپاک ہوا اس لباس کا یہ تو یقین ہے کون سا حصہ آپ کو ناپاک کو یقیناً وہ چیز نظر نہیں آ رہا لیکن کو یہ کبھی ایسا ہو جاتا جیسے خواتین بچے گود میں اٹھاتے ہیں تو ہم تو پر آپ جو ہے اگلا دامن جو ہے دن تھو نجیز وقت بھی چاند زیادہ جگہ دِس تو اسی کو دہ لیں جس کے نجیس ہونے کا آپ کو احتمال زیادہ ہے پھر اس میں نماز پڑھیں کیونکہ آپ کے پاس پانی کی کمی ہے پورا دہنے کا اور دوسرا پاگ لباس بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو اسی مجبوری کے موقعوں پر البتہ آج کل تو جو ہے آٹھ دس جوڑے تو ہر خاتون رکھتے ہیں ہاں جی تو یہ پریشانیاں کم ہیں آپ دوسرا جس میں شیخ ہو گیا اس کو چھوڑ دو دوسرا جو یقینا پاک ہے اس کو پہن کر نماز پڑھو ہاں یہاں پر ممکن ہے پہلے زمانوں میں خواتین کے لیے ایک گنجائش تھی بہتر ان کے بیچاروں کے بعد ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتے تھے تو بچے اس کے گود میں ہوتے تھے دن میں ہاں جی سو دفعہ دس دفعہ اس کے کپڑے کو نجیش کرتے تھے پیشاب کرتے تھے وہاں علما فرماتے تھے اور مانگ کے لیے تھوڑی سی سوالت ہے لیکن آج کے دور میں وہ سہولت ختم ہے کیونکہ ایک تو آج کل پیمپر وغیرہ نکلا بچے کو اس طریقے کو خود کو دوسرا آج آپ کے پاس تو جو ہیں میں نہیں سوچتا ہے خاتون جس کے بعد پانچ جوڑے سے بھی کم لباس بعد سو یہ ناممکن تھا لگ رہا ہے آج کے دور میں ورنہ کم 10 15 دس پندرہ جوڑا ہر کوئی رکھتے تو ان میں سے ایک کپڑا دو جوڑا آپ نے پاک رکھنا ہے الگ سے اس پاک کپڑے میں نماز پڑھیں ہاں جی نماز کے وقت دوسرا کپڑے اتاریں جو مشکوک ہے یا نجیس اور پھر پاک کپڑے میں پڑیں لہذا آپ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے اور پاک کپڑے کا میسر ہونا کوئی مشکل نہیں لہذا اب وہ سہولتیں جو پہلے مجبوری کے وقت جائز ہوتی تھیں اب وہ سہولتیں اب آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ جو شریعت نے مجبوری کے مقام پر سہولتیں رکھا اب اللہ نے الحمدللہ آپ کو اتنے لباس دیا کہ آپ کو ایسے کوئی مجبوری نہیں ہے ایک لباس دو لباس صاحب نے دو کے پاک رکھیں اور خالص نماز کے لیے استعمال کریں نماز پڑھ لے اتار کے رہنے۔ تو پھر آپ کو جو ہے نماز ہمیشہ پاک لباس میں ملے گا مشکوک لباس میں نہیں ہوگا اس طرح نماز یقیناً صحیح ہوگا یہ شرط یقیناً پورا ہوگا خوب یہ لباس کے حوالے سے جو مشکوک ہمیں میں اس وقت آپ کو بیان ہوا اب آپ کی سرماتے ہیں جیسے کہ بارش کے موقعوں پر راستوں میں چچڑ آ جاتے ہیں تو اس کچڑ کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ اسے حوالے سے فرما رہے ہیں روزامہ تین شوارے بارہ راستے میں جو کچڑ وغیرہ ہے ان اگر آپ کے لیے مشکل ہو جائے الحضر و اس سے بچانا اپنے آپ کو ہاں جی روزانہ جو ہے آپ کو وہاں سے دس دفعہ گزارنا ہے وہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کچڑ آپ کے لباس پہ لگنے لگنا ہے یا جسم پہ لگنا ہے اس سے بچنا آپ کے لیے مشکل ہو تأثر ہو حرما قالیل ہو معفول تو اس کا تھوڑا مقدار معاف ہے اور یہاں تھوڑا مقدار سے مراد کیا ہے یہاں آگے فرما رہے ہیں حدث کی کتابوں میں دیرہم بغل یعنی ایک دیرحم کے مقدار کے برابر دیرحم کے مقدار سے مراد دیرحم کے وزن نہیں ہے اس کا جو ہے اس کا سائز ہے ہاں دیکھنے کے لحاظ سے ایک دن ہم کے مقامدار بولے جیسے آج کل کے ایک روپئے کا سکّہ مثلاً ایک روپئے کا دو روپئے کا سکّے کے برابر جو ہے اگر آپ کے لباس پہ کوئی کچڑ لگا ہوا یا دو تین جگہوں پر لگا اس کو جمع کریں تو طالباً ایک سکے کے برابر ہو جاتی ہے دیکھنے میں وزن کے لحاظ سے دیکھنے میں تو وہ اور آپ کے بولے جو مجبوری ہو اس کو بار بار دوڑنا تو یہ چیزیں معافی ہے اور نچار ہے تو اس کا قلیل مقدار معاف ہے اس سے بچنا راستے کے کیچڑ سے بچنا مشکل ہو تأثر ہو ایک دفعہ آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کو دہنا آسان ہے اگر دس دفعہ آپ کو وہاں سے گزرنا ہو تو اس کو دہنا یقیناً مشکل ہے ولو کا نہ جس نگر جو نجیس کیوں نہ ہو قلیل مقدار معاف ہے وہ غذا دم البراغی سے اسی طرح جو ہے پسو کا خون اگر آپ کے لباس پہ لگا ہے وبک کے مچھر کا خون لگا ہے وہ کملی کا خون آپ کے کپڑے پر لگا ہے ہد کچکے شک دے دیں اور بسرات جو ہے آپ کے جسم پر کوئی زخم ہے پیپ وغیرہ ہے وہ ونیم ذباب ذباب اور مکھی کا فضلہ ہیں ہے وہ آپ کے کپڑے پر لگا ہے تو یہ سب چیزیں وہ کثیر و ان سب کا زیادہ مقدار زیادہ مقدار یعنی کہ یعنی اکثر مندر ہمیں ایک دن ہم سے زیادہ رویت دیکھنے کے لحاظ سے جیسے میں نے آپ اوپر بتایا دہنے کے لحاظین ایک سکے کا دائرہ جو ہے اس کے برابر ایک سکے کے دائرے کے برابر جو آج کے ہمارے ایک دو روپے کے سکے کے دائرے کے برابر اس ہم زمانے میں دلہان تو ابھی اس کے برابر جو ہے مقدار جو ہے یہ ایک سکہ ایک دو روپے کا سکّہ ہے ایک دو روپے کے سکے کے برابر آپ کے لباس پہ ان چیزوں کا خون لگا ہوا ہے یا دو تین جگہوں پر لگا اس کا جمع کریں تو ایک سکے سے کم مقدار کا بنتا ہے ہاں جی یہ دیکھنے میں یاد جو ہے ایک جگہ پر ایک سکے کی مقدار سے برابر مقدار سے کم ہے ہاں جی تو یعنی ایک درہم ایک در سے زیادہ مقدار میں لگا ہوا ہے دیکھنے کے لیے سے لازن تنہا کے اعتبار سے اور ان نالی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں ایک در سے زیادہ مقدار کا لگا ہوا ہے ولم یاسر اور آپ نے اس کو نہیں دیکھا نہیں دوہیا مشلف اور اس میں آپ نے نماز بھی پڑھ لیا من غیری ضرورت کسی مجبوری کے واقعے وہاں پر یہ خون جو مختلف چیزوں کا ایک دیر ہم سے زیادہ مقدار جو دیکھنے میں خون لگا ہوا تھا ان مختلف چیزوں کا مچھر کا مکھی کا ان چیزوں کا لیکن آپ نے بجو کسی مجبوری کے آپ نے ان کو دہ مجبوری کی آپ مثال پیش کریں جیسے کا ذکن وقتی اگر میں اس کو دوہتے رہا ہوں ہو رہا ہے وقت کی تنگی کا کوئی پریشانی نہیں ہے قلت الماء پانی نہ ہونے کا کم ہونے کا کوئی پریشانی نہیں ہے وہ مخافت الدو یا آپ اس کو دوہتے رہیں تو دشمن کے حملے کا کوئی خوف نہیں ہے وہ صبح درندے کا حملے کا وہ تخلف روقا سفر کے ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے کا وغیرہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جو ہے صرف سستی کر کے آپ نے اس کو نہیں دہیا حالانکہ وہ ایک درہم سے زیادہ تھا دیکھنے میں ایک درہم کے مقداد سے زیادہ تھا ایک روپے کے سکے کی مقدار سے زیادہ تھا دیکھنے میں تو پھر اس نمو نماز کے وہ نماز باطل ہے وہ جب غاز فرمائے واجب ہو اس کو دوہنا وہ قضا اور قضا کریں دوبارہ پڑھیں آسر وہ نماز جو واقعے واقع, واقع ہیں اس لباس میں جس میں ایک درہم ہم سے زیادہ مقدار میں یہ گندگیاں لگا ہوا ہے ملاسے کا کھچڑ لگا ہوا ہے اور ایسے ہی درہم ہم کا سارے پچھو کا خون مچھر کا خون ہاں جی اور ایسے ہی جنگ کا خون یا پیپ جو ہیں یا مکھی کے جو فضل جاتے وہ ایک درہم ہم سے زیادہ مقدار میں لگا ہوا ہو تو پھر آپ کا نماز آپ نے جان اس کے نیند ہو جب کہ ایسا کوئی مجبوری بھی نہیں تھا تو آپ کی نماز باطل آپ کو اصل نماز پڑھنا ہوگا اور اس کو قضا کرنا پڑے گا فرمایا وہ قضا و سلاۃ الواقع تو فیات یہ اس بعد میں جو نماز ہوا اس کو دوبارہ پڑھیں الابصلا صاحلہ البتہ سوائے اس پیپ کے جو مسلسل بہتر رہتا ہے ایک بندے کا خون زخم ہے اس سے پیپ مسلسل جتنا بھی دوہیں فرحانی پڑتے پر بار بار نکلتا رہتا ہے تو اس کے لیے ایک معافی فقاصر ہوتا ہے ہو تو اس کے زیادہ مقدار بھی کا قالیل ہاں اس کے کم مقدار کی طرف معاون معاف ہے تو اس کے لیے ایک معافی ہے اس کا قالیل مقدار بھی ہے جی زیادہ مقدار بھی کم مقدار کے طرف میں نے ایک دیر ہم سے کم مقدار معاف تھا تو یہ اگر اس میں نماز پڑھیں تو نماز صحیح تھا ابھی اس سے زیادہ مقدار بھی اس کے لیے معاف ہے کیونکہ اس بیچارے کے لیے مجبوری ہے وہ نہیں دہ پاتے ہیں ہاں جی اس کو مسلسل جو ہے یہ بار بار نکلتا رہتا ہے جتنا دہی پھر نکلتا ہے اس کے لیے معاف ہے تو یہ بات جو ہے شرط پہ پہلا شرط شرط حتم ہو گیا نماز کے نماز کے جو شرائط ہیں قبل ایک تر کرنا ہاں جی ایک شرط تھا اس کے بعد نماز کے سجدہ کرنے کے جگہ پاک اور غصبی نہ ہونا یہ ایک شرط تھا دوسری شرط تیسری شرط جو ہے مقامی پردے کا چھپانا اور لابھ کا پردہ نماز میں مہاواتین کے لیے پورا جسم کا ڈامنا سوائے چہرہ اور ہاتھوں اور پاؤں کے اور لباس باریک نہ ہو بدلہ نہ ہو اور پھر جلمائے بدن اور کپڑے کا پاک ہونا یہ چوتھا شرط قبلے کو ملا کے یہ شاید آپ کا نماز کا پورا ہو گیا کیونکہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے اب آگے اندر ہم جا رہے ہیں نماز کے باقی احکامات وہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے اللہ آپ صاحب کو سلامت کریں جو کچھ جاننا ہے ان پر عمل کرنے کا اللہ آپ صاحب کو توفی دے آمین